بس اللہ علیہ وحمۃ الرحمۃ اللہ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میں طبی حسط سکین صلی اللہ علیہ موجود تمام خارن اور باقی تمام سمین خارن اور سب سے موسم بارش کرتے ہیں ہمارے سلسلہ درس جو ہے باب الحج درس نمبر 20 اور پیج نمبر 143 سو تینتالیس سے پیراگراف نمبر 2 سے شروع ہو رہا ہے اور اس میں جو ہے کل نے یہ چیز بات پڑھ لیا تھا احسار کے بارے میں محثر شاہ کے جس کو حج کے دوران جو ہے حج کے عملیات بجائے لانے میں رکاوٹ آ گئی کوئی نہ کوئی مہانج تو جس وجہ سے وہ حج کو پورا نہیں کر سکا <تصفح> تو وہ کیا کریں گے یہ قربانی بتائیں کم آپ کو بیان کے. ابھی فرماتے ہیں کسی کو پھر آخر میں فرماتا ہے پھر یہ بندہ جو ہے آئندہ سال حج کریں گے ہو سکے تو خود نے کرنا ورنہ کسی کو نہ بھیجنا ہے کسی مسلمان عادل شخص کو فرمائے اس کے علاوہ ہر وہ شخص جو جو دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو مؤثر نہیں ہیں ہاں وہ بھی کسی کو نائب بنا سکتے ہیں لیکن یہ کب بنانا ضروری ہے کب واجب ہے کب جائز ہے اس کے بارے میں ابھی تفصیلات بتا دیں ماتین وائی عجب وہ زالکا ہے چیز, یعنی, چیز, یعنی کسی کو نائب بنا کر اس کے ذریعے سے حج کروانا واجب ہے یہ چیز یعنی یہ چیز کون سی یعنی کسی کو نائب بنا کے اس کے ذریعے سے حج کرانا واجب ہے علاماً پر واجب جس پر حج واجب ہو چکا ہے حس کے وہ شرائط پورا مال دولت ہر چیز ہو گیا لیکن وہ اس نے جان لے ان معنی ہوئے کہ اس کے لیے حج کرنے میں جو معنے کوئی بیماری یا کوئی دشمن کا خطرہ ہے جو بھی تکلیف ہے وہ لا فی ہی اور فی ہی مدت عمر ہی وہ رفع نہیں ہوگا وہ نہیں دور نہیں ہوگا اس سے اس کی پوری عمر میں قد تو کبھی بھی مطلب آج کل کی کچھ بیماریاں ہیں اس کے ٹھیک ہونے کے چانس نہیں ہوتی ہے ہاں جی تو ایسی صورت میں پھر یہ اس بندے پر حج اس پر واجب ہے تو واجب ہے کسی کو اپنا نائب بنا کے بھیجیں ایک تو اس شخص پر حج کا نام ہاں جی کسی کو نائب بنانے واجب ہے اس پر حج واجب ہو چکا اور وہ جان لیتا ہے کہ اس کی یہ جو رکاوٹ ہے حج کو جانے میں جو موانی ہیں یہ بیماری یا کوئی بھی تکلیف پریشانی ہے ہاں جی مشکل ہے وہ رکاوٹ جو ہے جو اس کے راستے میں کھڑا ہے وہ زندگی بھر دور نہیں ہوگا ایسی کوئی رکاوٹ ہو جیسے مختلف بیماریاں جو آج کل ہیں تو اسی سرب میں اس پر واجب ہے کسی کا اپنا جانشین بنائیں اور اپنا نئے بنا کے ہش پر بھیجیں اس کو خرچہ دے کر اس کے علاوہ وہ عالامن اور اس او شخص پر بھی کہ ماتا ہاں وہ شخص جو خود فوت ہو گیا لیکن وہ اوسا اور اس نے وصیت کیا یہ جان کی طرف سے حج کریں اور اس نے مال بھی چھوڑ کے گیا ہے یعنی اس اچھا خاصا مال چھوڑ کے گیا اور اس نے وصیت کیا بھائی میرے طرف سے ایک کریں تو وہ فوا جب یحر تو واجب ہے اس کے ورثہ بن کے نکالیں یحر ورثہ تو ورثہ نکالیں اجرت اور حج جی اس کے حج کے اجرت اور خرچے کو من مال اس کے اپنے مال سے اولن پہلے لیں پہلے یوغش ورثہ تقسیم کرنے سے پہلے اس کے حج کے خرچے کو نکالیں کر دین جس طرح قرضے کو ہاں جو ورثہ میں تقسیم کرنے سے پہلے الگ کرتے معروثوں کو قرضہ دے دیتے ہیں پر ایسے اس کے حج کے خرچے کو بھی الگ کریں البتہ اس کے اتنے مال ہو ہاں جیسے اس کے حج کرا سکیں اس کے بعد حج کے خرچے کو الگ کرنے کو اس نے وصیت کیا اس پر حج واجب تھا تو اس طرح میں ہاں اور تو پھر اس کے حج کے خرچے کو ورثہ پر واجب اس کو الگ کریں جس طرح قرضہ ہو تو اس کو الگ کرنے کے حکم ہے اس کے بعد جو باقی مال رہ گیا سے ماں باقیا پھر تقسیم کریں گے ورثہ میں جو باقی رہ گیا یہ اس وقت اس پا طرح اس کے نا وصیت کیا وین لم یو سی اور اگر وصیت نہیں کیا اس نے وہ کو وستی تھا اس پر ہاں جی وہ واجب تھا لیکن اس نے وصیت نہیں کیا تو پھر ورثہ کے لیے کیا کروں یس صاحب بلوارثی پھر اس کے ورثہ کے لیے مستحب ہے باعث صاحب حاضر ہیں یس جرو یہ کہ وہ لوگ کو اجرت پر لے لے ان یا تاجرمن کسی ایسے شاخ کو حجرت پر لے لیں یا خود جو ان جو اس سے ہاں کی طرف سے حج کرے یہ اس وقت کے برسہ پر کہ اگر اس نے خود وصیت نہیں کیا تین انہیں پتہ ہے اس پر حج واجب ہو چکا ہوا ہے ہاں جی لیکن اس نے حج نہیں کیا اس کے مال دولت بھی اس نے کافی چھوڑا ہوا ہے جسے آرام سے حج کروا سکتے ہیں تو اس سر میں اس کے ورثہ پر مستتاب ہے کہ اس کی طرف سے حج کروائیں کسی ایسے منجے کو یہاں سے اجرت پر لے لیں من جو کہ وہ شاع یہود جانوں جو اس مرے ہو کی طرف سے ہش کر لے ہاں لیکن یہ ورثہ پر مستحب ہے اگر اس نے وصیت نہ کیا تو یہ مجموعی تو پر آپ کو جو ہیں کن لوگوں پر وسیع نائب بنانا واجب ہے کن پر مستحب ہے یہ بیان فرمائے آگے فلمات حج کی جو تین قسمیں آپ نے پڑھ لیا حج کران حج افراد حج تمتو ان میں سے کون سا حج افضل ہے اس پر مسلمان فوقہ میں اختلاف ہوا کسی نے حج کران کو افضل کہا کسی نے تمتو کا افراد کا کسی نے افراد کو بھی افضل کہا تو شاسیت فرماتے ہیں اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں معمہ بار ال تو انواع حج انواع یعنی میں حج میں سے کون زیادہ افضل ہے تاکہ ہم اس افضل کو بجا لائیں ہاں جی افضلت انواع الحج لباس یا الہباز ان میں سے کون میں سے کون سا حج دوسرے حج پر مقدمے سے بعض کو بعض پر کون سی کس کو حضلت حاصل ہے مثلا جو ہے آیا تمتو کو کران اور اخراط پر, پر فضلت حاصل ہے یا کران کو اخرات اور تمتو پر فضلت حاصل ہے یا افراد کو باقی دونوں پر فضلت حاصل ہے کس کو کس پر فضلت حاصل ہے تو یہ فرماتے اماں افضلیت و انواع الحج برآنوا اقسام میں سے کون سے افضل ہے لباس الباس و بعض پر کس کو کس پر فضلات حاصل ہے تو شس فرماتے ہیں فیط اللہ کو یہ افضلیت تعلق رکھتا ہے بے قبول ہی بے قبول اللہ اللہ تعالیٰ کے حضرت میں قبول ہونے سے متعلق ہے اور یہ فرماتے ہیں فما ہوں بس جس, جس کے حج کو ہاں جی نے افراد خیران کیا تو کے کران کیا پر جس کے حج کو قبول کرے اللہ تعالیٰ فما جس کا حج یہ اقبال ہو جسے جس قبول کرے اللہ اللہ خواہ افضل وہی افضل ہے ہاں جی ایک نے صرف حج افراد کیا ہے اللہ نے وہی قبول کیا تو اس کا یہ حج افضل ایک نے کیا ہاں جی اس کا قبول و افراد جس کا حج قبول ہو گیا وہی افضل ہے ہاں جی ابھی کا ان میں سے کون افضل کون نہیں ہے بھائی تینوں طرقہ جو ہے شریعت میں موجود ہے آپ جس کو بجا لانا چاہیں بجا لگ سکتے ہیں یہ مکہ والوں کے لیے افراتے ہیں باقی سے آنے والوں کے لیے دو حج کران اور تمتم سے جو بجا لانا چاہیں وہ بجا لگ سکتے ہیں. تو فرماتے ہیں وہ قبول و جو میں سے جو اللہ نے فمائی اقبال اللّہ جس حج جس کے اللہ قبول کرے خاوا وہی افضل ہے اب قبول ہوا ہے نہیں ہوا ایک چیز پتہ چل گیا وہ قبول ہوا کس کا آج قبول ہوا نہیں ہوا ہے پھر غیب تو غیب کا معاملہ ہے یعنی صرف اللہ جانتا ہے فلاں عالم اس نہیں جانتا اللہ سے اللہ کے تو اللہ سے یاد ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کس کا آج افضل ہے اور کس کا قبول ہوا ہے فرماتے ہیں لہٰذا جو ہے جس کا قبول ہوا ہے وہی افضل ہے اور وہ اللہ جانتے ہیں مطلب یہ فی الحال ان میں سے کسی ایک کو دوسرے حج پر ترجیح نہیں دیتے ہیں مکہ والوں کے لیے وار جو حج جتا ہوں افراد ہے اس کے دوسرے دو حج ہیں باہر سے آنے والوں کے لیے کے لیے جو حج میسر ہو ممکن ہو کر لیں خواہ قرآن کر لیں خاتمہ تو کریں ان میں سے ایک کو آپ دوسرے پر ترجیح نہیں دے رہے ہیں ایک کو دوسرے سے افضل نہیں کہہ رہے ہیں پھر شاید فرما البتہ آپ جو ہے آپ کسی کو اجرت پر حج کو بھیجیں یا اگر کے افراد میں کسی کو بھیجنا ہے تو اور ان میں جو ہے اشخاص کے اعتبار سے فرق ہے اما بن نسبت للا اشاط بارہ وہ لوگ جن کو حج پہ آپ بیچ رہے ہیں نائب کی حصے سے یا خجرات جا رہے ہیں تو نسبت پہ اشخاص کے بعض ان میں سے بعض لوگوں کا حج پہ بیچنا حج پہ جانا ان سب زیادہ مناسب تر ہے من بعض دوسرے بعض سے ان میں سے جو سالے ہیں عملیات کو صحیح طریقے سے کرنا آتا ہے تو وہ زیادہ حق نائب بنانے کے لیے وہ زیادہ مناسب ہے ہاں جی ان سے جس کو جو تعلیم وغیرہ نہیں ہے حج کے عملیات کے صحیح معلومات نہیں ہیں اس کے معاملے میں اور جو زیادہ پرہیزگار ہیں اس کے یقیناً حج قبول ہونے کو امید زیادہ لہٰذا وہ زیادہ مناسب ہے وہ یہ مسئلہ آپ فرماتے ہیں ان میں سے جو ہیں کہ اس کا حج قبول ہوا نہیں قابل ہوا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے اور اگر کوئی اپنی طرف سے کچھ کہیں تو یہ جو ہے اٹکل پچھو ہے چل جس کی کوئی حقیقت نہیں وہ مسئلہ پر یہ مسئلہ تین حجوں میں سے کون سے افضل ہیں یہ بحث معا تا اس بحث میں لا تائلہ تائلہ یعنی فائدہ اس تحتا کون سے افضل اس بحث میں پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں لا تائلہ تاتا کوئی فائدہ نہیں اس بات کے نیچے اس بات کے اندر کی کون سا افضل ہے ہاں جی اللہ تعالیٰ کائنت رجمن بلکہ اگر آپ اپنے تسلمی میں سے ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیں تو یہ رجمن بالغیب ہے کسی کے حج کو کس کا حج کس کا ہو ہمیں پتہ نہیں اگر آپ ایک کے قابل کرا دے دیں یا ایک کو دوسرے پر ترجیح دے دیں اور کہیں یہ افضل ہے اس سے تو آپ فرماتے ہیں یہ رجمن من بالغیب ہے یعنی ہاں جی رجمن ال بلغیف غتی کا ٹھیک چل رہا ہاں جی اندھاجھن بات کر لیتے ہیں اور کبھی باقی کے مطابق صحیح ہو جاتے ہیں کبھی غلط ہو جاتے ہیں اس طرح یہاں بھی ایسا ہے جو شخص جو ہے ہاں جی اپنی طرف سے اگر تعین کرے فلاً حج افضل ہے یا فلان کا قابول ہوئے ہے یہ بات غلط ہے یہ اندھا کی جانے والی بات ہے رجمن بلغیف اٹکل پچھو ہے وَلَمْ یق اللہ اور مقلف نہیں بنا اللہ تعالیٰ احداً کسی کو بھی اس قسم کی ہے کاموں کا کہ آپ اندازن باتیں کریں آپ رجمن بالغیب جو ہے آج کل کے سر میں بات کریں اور جس کا اللہ نے تعاین نے فرمائن میں سے یہ افضل ہے اور اپنی طرف سے ایک کو افضل کرا دے دیں اس چیز کا اللہ نے آپ کو مکلّف نہیں بنایا اس کے بعد جو ہے آپ جو یہ ماہ میں حاج ہے ہاں جی امام ہے حج ہے وہ زمانے میں کے حکم اسلامی ہے حج کے امامت کرتے تھے اب تو اس جو مکے میں مہدنے میں جو مکے میں جو امام ہیں حج کا کسی کو امام بنا کے بیچتے ہیں ان کی ذمہ داری بتا رہے ہیں وہی داخل الحجا جو جب داخل ہو جائے حجاج کے نام مکے میں مکہ تا قبل الوقوفی یعنی میدان عرفات میں جانے سے پہلے مینار جانے سے پہلے جب لوگ مکے میں سے ہجوم ہو جاتے تو فرماتے ہیں تو جب لوگوں کو ہجوم مکے میں ہوگی ابھی میں نہ جانے سے پہلے مارفہ جانے سے پہلے تو اشتاح بلام تو واقع کے امام اور حش کے امام پر مشتاب ہیں اولمََََََََََََََََََََ نص یا, یا امام خود یا وہ شان جس كمام نے نہ صب كيا ہے پہلے زمانے میں امام معصوم یہ کام كرتے یا واق کے حاکم اسلامی خود یہ کام کرتے تھے یا جو ہے وہ کسی کو نصب کرتے تھے امام جمعہ کے حيثيت سے ہاں جی تو وہ یہ کام کرتے تھے امام حش کے حشيت سے تو اول امام نصب ہے جس کو امام نے نصب کیا ہے تو وہاں امامت کے لیے حاجوں کی امیر حاج بنائیں وہ یکتبہ خطبہ پڑھیں بے مکہ تہ مکہ میں فی سابق ساتواں ذی الحجہ کو صاب ساتواں دن مند الحجہ ماضی الحاجہ کی ساتواں تاریخ کو وہ خطبہ پڑھیں بعد و صلاط نماز ظہر کے بعد ساتواں ذی الحجہ کو خطبتاً وحد البتہ یہ جمعے کی طرف دو خطبہ ایک ہی خطبہ پڑھیں گے اور اسی خطبے میں لوگوں کو نشست کریں گے یہ عمر عوام کو حکم کریں گے پھر خطبتیں اسی خطبے کے اندر بالخروج کے عوام نکلیں یعنی اس کے بعد آٹھ تاریخ نو تاریخ دس گیارہ کے جو احکامات ہیں ہاں یہ مہینہ میں نکلنا آٹھ تاریخ کو پھر نو تاریخ کو عرفات جانا پھر دس تاریخ کو مضلفہ واپس آنا پھر نو کے شام کو ہان جے پھر دس تاریخ کو شیطان کنگنیا مانا قربانی کرنا یہ سارے احکامات تو یہ عمرم و امام لوگوں کو حکم کرے اپنے خطبے میں بالخروجی نکلنا کہ اعلامہ امینا کو آٹھ تاریخ کو بائی علم اور انہیں تعلیم دے دیں مالابود لمود احکامات جو انہیں سکھانا لازمی ہیں ضروری ضروری احکامات وہ اپنی اس خطبے میں آنے والے دنوں کے حوالے سے بتا دیں ہاں کے اللہ علیہ زور کے مناسب مناسب یعنی حج کے عبادات میں سے کہ <تصفح> <تصفح> جن منا جانا کہ جن معرفات جانا کہ جن مضلفات جانا, جانا یہ سارے باتیں وہ خروج اور انہیں کہیں نکلنے کو کہیں میناغت کت سے چونکہ کل سے کل سے مراد آج سات تاریخ کو خطبہ پڑیں گے تو انہیں لوگوں سے کہیں کل نو آٹھ تاریخ کو ہاں جی زور کی نماز سے پہلے پہلے وہ مینا میں پہنچ جائیں بلکہ انہیں حکم کریں تو کل کیا کل وہ ہوائی یوم ترویہ وہ جو ہے کل سے مراد یہاں یوم ترویہ آٹھ جلحجہ مراد ہیں انہیں نکلنے کو کہیں کہاں پر علمہ مینا کی طرف نکلنے کو کہیں اس لیے آٹھ تاریخ کو صبح کی نماز پڑھنے کے بعد لوگ مینا کی طرف نکلتے ہیں احرام باندھ کے مسجد مکہ ہی کے اندر سے ہنج ہش کے احرام باندھتے ہیں پھر زہر کی نماز وہ مینا میں جا کے پڑھتے ہیں اور یہ بھی اور انہیں کہیں کہ وہ لات گزاریں بیاہ اسی مینہ میں لہ لت نو تاریخ کی رات یعنی آٹھ اور نو کے درمیانی رات کو عرفا کے جو ہے وہ لیلت لت الفا کی رات یعنی کل عرفہ اور آج کی رات اس سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو لیلت لہ لت بولتے ہیں یعنی آٹھ اور نو کے درمیانی رات کو عرفا کی رات بولتے ہیں اس میں آپ مینہ میں ٹھہریں فضا تلا جب سورج طلو جائیں مَ شلا عرفات پھر وہ عرفات کی طرف چلیں اور آرحاد میں امام جو ہے وہاں پر وہی اختبال امام اور امام خطبہ پڑھیں بعد زوال شمس پر زوال ہونے کے بعد ظہر ہونے پہ خطبین دو خطبہ پڑھیں جس طرح جمعے کی طرح شمع یوسل بِنا سے پھر امام جو ہے امام حج امیر حج لوگوں کے لیے نماز سے پڑھیں کون سی نماز ظہر ولسنہ نماز ظہر عاصر کو پڑھیں پڑھائیں جمن اکٹھا کر کے یعنی ایک آزن پڑھیں گے دو قامت پڑھیں گے اور ظہور عاصر کو ملا کر پڑھیں گے کمال زکر تو منقر چنا یہ حکم پہلا عرفات کے باب میں بھی بیان فرمایا وہاں پر جو پہلا عرفات نے پہنچ گیا کہ آپ کچھ کیا نیا نماز کے بارے میں وہاں بتایا تو یہ جو ہے آجن گرامی حج کے بارے میں مختصر احکامات آئندہ جو ہے باقی درست ان کل کے بحث میں آ جائے